و ا س ت و ث اسلام میں تی الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا الیک و یا حبیب اللہ صلی والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ وعلا الیک و نور ال میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دس فیضان سنت کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زنوں ہو کر بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی رہے اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا در سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بال وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر روزے جمعہ دو سو بار گرود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا تقید دین ابو محمد عبدالسلام علیہ رحمت رب الام فرماتے ہیں میرے بھائی ابراہیم کے گلے میں خنازیر یعنی گلدیاں ہو گئی تھی شدت درد کے سبب بے قرار تھے خواب میں سرکار نام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ یار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم بیماری کے سبب سب تکلیف میں ہوں فرمایا تمہاری فریاد سن لی گئی ہے الحمد للہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے بھائی کو شفا حاصل ہو گئی سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے ہال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سخت بیمار تھا اور اپنے مکان کی نچلی منزل پر صاحب فراش یعنی بچھونے پر پڑا تھا میرے ذائق العمر والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ بیک النفس یعنی دما کے مریض مرض کی شدت کے باعث اوپر کی منزل پر بستر میں تھے نہ میں اوپر چڑھ سکتا تھا نہ وہ بے نیچے اتر پاتے تھے الحمد للہ یسل خوش قسمتی سے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات سراپائے برکات ممبئے عنایات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تکیہ پیش کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے میں نے اپنی اور اپنے ضعیف العمر والد صاحب کی بیماری کے بارے میں فریاد کی میری فریاد سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ کی منزل پر تشریف لے گئے جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میرے کانوں میں آ آہ, آہ کی آواز آئی دراصل میرے والد محترم سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے میرے پاس آ کر فرمانے لگے بیٹا کرم والا کرم ہو گیا آج شب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کرم فرما دیا میں نے کیا اب جان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ گنادار کے پاس ہی سے ہو کر آپ کو نمازنے کے لیے اوپر کی منزل پر جلوہ آ رہا ہوئے تھے الحمد للہ یا احسان ہی اس کے بعد محبوب رب العزت تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت منبع جود و سخاوت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہم دونوں روبہ صحت ہو گئے مریضان جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں مریض جہاں کو تم شپا دیتے ہو دم بھر میں خدارا درد کا ہو میرے درما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میرے کندھے پر برس یعنی کوڑ کا داغ پیدا ہو گیا الحمد للہ و جل خواب میں جناب رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو میں نے اپنے مرض کی شکایت کی سرکار نام دار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفا پھیرا صبح جاگا تو الحمد للہ و اللہ برس کا نام و نشان تک نہ تھا مرضیات کی ترقی سے ہوا ہوں جا بلب مرض ایات کی ترقی سے ہوا ہوں جا بلب مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک بزرگ رشمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں حضرت حماد رشمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ کر پھٹ گئے تھے طبیبوں نے متفقہ طور پر رائے دی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے حضرت حماد رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وہ رات میں نے انتہائی کرب و میں گھر کی چھت پر گزاری اور گڑ گڑا کر بارگاہ خدا بندی عز و میں دعائے شفا کی جب سویا اور ظاہری آنکھ بن ہوئی تو دل کی آنکھ کھل گئی الحمد عز و جل رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میں نے یا رسول اللہ عز و تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ پر چشمے کرم فرمائیے فرمایا ہاتھ پہ لاؤ میں نے پھیلا دیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک پھیر دیا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ جب کھڑا ہوا تو الحمد للہ یسل میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے ہاتھ کی بیماری ختم ہو چکی تھی یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے صرف اللہ السل وجل ہی شفا دینے والا ہے مگر ان شکایات کو سن کر وسوسے سے آتے ہیں کہ کیا اللہ السل وجل کے علاوہ بھی کوئی شفا دے سکتا ہے بے شک ذاتی طور پر صرف اور صرف اللہ السلّہ ہی شفا دینے والا ہے مگر اللہ عز و جلہ کی عطا سے اس کے بندے بھی شفا دے سکتے ہیں ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ السلّہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر فلاں دوسرے کو شفا دے سکتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے کیونکہ شفا ہو یا دوا ایک ذرہ بھی کوئی کسی کو اللہ السل کی عطا کے بغیر نہیں دے سکتا ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ امبیا اولیاء علیہم السلام و رحمہ اللہ تعالی جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ محض اللہ السل کی عطا سے دیتے ہیں معاذ اللہ عز و جل اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ, عز و جل اللہ نے کسی نبی یا ولی کو مرد سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا تو ایسا شخص حکم قرآنی کو جھٹلا رہا ہے پارا تین سورۂ عمران کی آیت نمبر انچاس اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ کی جڑ کٹ جائے گی اور شیطان ناکام و نامراد ہوگا چناتی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ نبی سلاۃ وسلام کے مبارک قول کی حکایت کرتے ہوئے پرانے پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور میں شفا دیتا ہوں بادر ذات اندھو اور سپید داغ والے یعنی کوڑی کو اور میں مردے جلاتا اللہ السب کے حکم سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نا نبینا و, و سلام صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میں اللہ السب اجلّہ کی بخشی ہوئی قدرت سے مادر ذات اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں حتیٰ کے مردوں کو زندہ بھی کر دیا کرتا ہوں اللہ عج اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام سے طرح طرح کے اختیارات عطا کیے گئے ہیں اور فیضان انبیاء سے اولیاء کو بھی عطا کیے جاتے ہیں لہٰذا وہ بھی شفا دے سکتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرما سکتے ہیں غور کرنے کی بعد ہے کہ جب حضرت سعود النا عیسیٰ رف اللہ علا نبی سلاۃ وسلام کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ سردار امبیا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کی شان عظمت نشان کیسی ہوگی یہ یاد رکھیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمی مخلوقات اور جملہ انبیاء و مرسلین علیہ وسلام کے کمالات کے جامع ہیں بلکہ جس کو جو ملا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا تو معلوم ہوا کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفا اندھوں کو آخے اور مردوں کو زندگی دے سکتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سب بدرجۂ اولا اطاط فرما سکتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ یہ نہیں کچھ موقف حسن یوسف دم عیسیٰ یہ نہیں کچھ موقوف جس نے جو پایا ہے پایا ہے بدولت ان کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا با ادب بنائے اور ان کا مخلص آشق بنائے الحمد للہ یس تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدانی ماحول میں با کثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں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 حفاظت کے لیے کڑنے گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساح کی کوشش کرنی ہے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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم ما هو اهدى یا رب مصطفیٰ وص اللہ تعالی علیہ وََ وسلم بطو فہل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت پر یا اللہ علسل درست کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما حمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ السلفل ہمیں اپنا اور اپنے مدن حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ السلفل ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ السلّہ ہمیں مدنِ نعمات پر عمل کرنے مدنی کافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ اس و جل تمام مسلمانوں کو بیماریوں قرضداریوں بے روزگاریوں بے جا مقدمہ بازیوں بے اولادیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ اس و جل اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا مالا کر یا اللہ عز وجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز وجل زیر گمبد خزرا جلبۂ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت جنت البتی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرماب یا اللہ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری یار بے کو سو مجبور کی ان اللہ یا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم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 میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی حلقے کا سلسلہ جاری ہے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم ملالیہ نے ہمیں جو مدنی انعامات کا رسالہ آتا فرمایا ہے آپ اس میں فرماتے ہیں کیا آج آپ نے کنز المان شریف سے بما ترجمہ و تفصیل تین آیات تلاوت کی یا سنی تو آئیے میٹھی اور پیارے اسٹائن وایو اور مزید چینل کے ناظرین تین آیات بما ترجمہ و تفصیل توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اجزا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا تم آج تم فرماؤ بلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ اضا کا عذاب آئے اچانک جس کے آثار و علامات پہلے سے معلوم نہ ہوں یا کلم کھلا یعنی آنکھوں دیکھتے تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے یعنی کافروں کے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور یہ ہلاکت ان کے حق میں عذاب ہے وما المرسلين إلا مبشرين ومنذرين اور ہم نہیں بیچتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے ایمانداروں کو جنت و طواب کی بشارتیں دیتے اور کافروں کو جہنم و آداب سے ڈراتے تو جو ایمان لائے اور سمرے یعنی نیک عمل کرے گن روا تارو ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ حضر اجل کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجئے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کے بارے میں خبر دیجئے کیا کیا پیش آئے گا تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے پہلے سے انتظام کر لیں کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کب آئے گی کبھی کہتے آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں نکاح بھی کرتے ہیں ان کے ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوی سے تعلق رکھتی ہوں غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس دعوی کے خلاف حجت بنانا انتہا درجہ کا جہل ہے اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ حضرل کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال اور دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت کے منکر ہو جاؤ نہ میرا دعویٰ ذاتی غائب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو تو جن چیزوں کا دعویٰ کیا ہی نہیں گیا ان کا سوال بے محل ہے اور اس کی اجابت مجھ پر لازم نہیں میرا دعویٰ نبوت و رسالت کا ہے اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قبی براہینے قائم ہو چکی تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے فائدہ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت قیمہ کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے صنعت بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کو جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا علاوہ بنی اس آیت سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے علم اتا کی نفی کسی طرح مراد ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس صورت میں تعارض بین العیات کا قائل ہونا پڑے گا اور وہ باطل ہے مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لا اقول عندي خزائن فرمانا بطریق توازو ہے میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وہی آتی ہے اور یہی نبی کا کام ہے تو میں تمہیں وہی وہ بتاؤں گا جس کا مجھے ابن ہوگا وہی بتاؤں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ہوگا تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندے اور اخیارے یعنی مومن و کافر عالم و جاهل أفلا تتفكرون وأنزل به لذين يقاطون أن يحشروا إلى ربهم إلى ربهم ليس لهم من دونه وليه ولا شفيع <تصفيق> <سسسن> تو کیا تم غور نہیں کرتے اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب آزہ افضل کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اما آزہ اجل کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب ازل کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے شان نزول کفار کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجہ کے لباس پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مَا عَلَيكَ مِن وَمَا مِن مِن تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں سب کا حساب اللہ تبارک و وطانہ پر ہے وہی تمام سل کو روزی دینے والا ہے اس کے سوا کسی کے دما کسی کا حساب نہیں حاصل مانا یہ کہ وہ جائب پھکارا جن کا اوپر ذکر ہوا آپ کے دربار میں قرب پانے کے مستحق ہیں انہیں دور نہ کرنا ہی بجا ہے پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے اللہ تبارک و تعالی کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجا ہند نبی امین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب رحم فرامو سفا کے واسطے یار کی جے خدا کے واسطے ہلکل شہر مشکل کشا کے واسطے کل برا ہے رد شہر کر بلا کے واسطے سد کے مثاج رکھ مجھے علم حق دی واسطے صادق ساد صادق اسلام کے اور ہودا کے واسطے تیر مارو کو سر مارو خدے حس گل جا سا کے واسطے میرے شبلی شیر دنیا کی خطو سے بچا ایک عبد واحد کے واسطے بل کر حسل سد کب تم کو خوش بل ہسل اور بوسائی دے سات واسطے پادری کر پادری رکھ اٹھا پادری کر پادری رکھ پادری اٹھا پود اب دل پادر قدرت با کے واسطے آسناہ حسل بلر تاج کے واسے لسور منصور رکھ دے پاسال دین موہیے جا کے واسطے سوریہ پانو ہم سنو با دے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے میرے ابراہیم مجھ پر نار ہم گلزار کر دیکھ دے داتا دیکاری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو دیا دے رو کو جمال چھ دیا جمال اولیا کے واسطے محمد کے لیے روزی کرحمد کے لیے اللہ سے ہیاگا کے واسطے یعنی دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق اتما کے واسطے ہمیں اہل بیت دے آرے محمد کے لیے شہیدے عشق ہم شوا کے واسطے دل کو اچھا تل کو سترا جان کو المسی بھی بد رے واسطے دو جام آدمی میں آرے رسول اللہ سے حضرت رسول مقتضا کے حضرت آرے رسول مقدا کے واسطے کرتا احمد رضائے احمد فرصل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے فردیا کر سب کا چہرہ سر میں ایک مریا اس تیر پیرے با پا کے واسطے احینا کسی وسلمیا سلام سلام اور ری اب دست اب دے رضا کے واسطے عشق احمد میں ہٹا کر کشم در سو گئے یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے سب کا تازے چھئے عز علم آفیت دے اخیر نبی ابھی سلم حضور شو خوش سب نام پچ دعوت اس نام سے سو برمتی ہو دعوت اس